لا جو وقف وسفلا تو وسلا مالا سی دل رسل وسلا تو وسلا مالا سی دل رسل وسا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 سوچی بے بے بے بے دہی بولنے آمان جان چ بن جاتی ہے نہیں بولتے تو ایمانت بن جاتی ہے پھر اخیر بولنا ہی پہ آن ایمان بچائی جان چنی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 آلمی اسباب اختیار ہے آلام جبر نہیں ہے جب آخر جہے کس جانا اتنے اپنی مرضی ہر کس پیار دا ہوا نیتی والے پاس جائے برائی والے پاس جائے اپنے پیار والا جائے یہ آل جبر نہیں آلام جبر آخرت کا جہاز ہے اوے جنت جنہیں جانا منافج کیا انہوں سچار کر دلوم اے, اے, اے, اے یہ ٹول ماری حقیقت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 اپنی سونے گل کرنی سرکار ہو اپنی امتیا گل کر سو لوہار ٹھیک ہے سونا چھوڑا بے شک سوارا سبحان <تصفح>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 بدل جاندے。میرا محلو مطلب میرا مطلب بدل جانے سارا کچھ بدل جانا mm -hmm. <محلو> جس دے اندر دو لانچ کی ضرور ہوٹی مارنی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 جن چڑا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 ستر مارے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 وَلَا دَقْفِرُنَّهُ عَلَى الْحَقِ اَتْرَا انُو مرور کے حق دے اُتتے جلاحا چھتے آجے سبحان اللہ اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ سبحان اللہ یہ فرمانی رسالہ کر رہے تھے مطلب فروا کے قورنی با رہا مشا وَلَا دَقْفِرُنَّهُ عَلَى الْحَقِ قَسْرَا چلوکل فرد بن گیا طاقت طاقت میری چلا لوگ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 جی حسین عشق جو تو خالی ہے جی حسین آ کے عشق نہ حسین شریعت خالی بنوایا توجہ نہیں بنوائی اللہ جی بول اللہ <سؤال> Ö, معلوم ہوا بھائی شریعت شریعت مکھنے مکھنو بغیر نہیں مکھنو مارا جان غلام چٹو غلام دے غلام دے عشق عشق عشق تے جناب جی مدہ جائے گا ہو سور کے گلام ہوشک مذہب ویخ مدہ بولو ویخار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 یہ ملازمت ہے ہو جیو اس ملازمت بندہ سو چکھاوی ہو چکا ہے میرے نبی سلور چنگے جانا <تصال> بندہ نہیں ملازمدار لیکن ہوں دکاندار دے کول کلو گا کنڈے وٹے کھوٹے دل تے گا ایماندار رہے گا بھائی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 خلاف بولو پر بائی مانپی والی زمین تقوی نرائے خلافت نار حیدری زندہ زباد زندہ, زندہ باد روح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 میری نگا میری نگا کہ سے یہ حرم مغربی ہے حرم نہیں ہے حرم نہیں ہے کرشم ڈرو را ڈراؤ کھلا حضرت سوہارا بولو بولو, بولو, بولو سب دفتر پوچھو میں جام نہیں می ہاں لاہور والا جان گا مدر مشہور نہیں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 اقبال فرمان تھے سبحان سبحان اللہ اللہ سجڑا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 پتا ہے بھی اگ نوی شاید لبنی جی لبے لوگ سینہ نج کھلے گا دل دین لے کے میرے پاس نبی سرور فرمان سنبو تین سچن چھوڑا چھوڑا سا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 متے مرد نہیں پہرے ناراضگی کے آسار نہیں میرے خلاف کام ہندے خلاف سی ویک گا نہیں لگتا کٹھے کر. جو نیکے رب سونے دی مخالفت رب سونے دے حکم شریعت دے خلاف ہوں گیرت نہیں کھانا رب کٹھے کٹے کرتا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 اچھا ہو یہوی سلامتی ہے جو ایک سال ہوتا ہے تے اگلا سال عودو بیڑا آیا ادرو دعا تے اچھا ہونتے ان دعا قبول ہوئی جو پرلا پاسا اتلا کشمیر سرحد آ تی لاکھ بندہ رب اسلدل کرتا اللہ ملک سلامت رکھنا ریبینڈ تقریب دعا کیتی کی گئی ہے بالا کوٹ میں ہمارے تبلیغی ساتھی بہت کام کر رہے تھے تو دین کا تو حرک ہو گیا دعا کریں ریون کے اجتماع میں ہمارے تبلی کی ساتھی ہاں ہمارے میں ہمارے تبلی کی ساتھی دو سو مسجد تھن دوسرے باقی سارے دعا کریں ہمارے کی ساتھی مبلبین اسلام بہت کام کر رہے ہیں تو دین کا تو حرک ہو گئے ہیں اللہ ان کے لیے دعا کر بنا مرادہ دین کا کام کر دیں غرق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 منکی پے حدیث کرمجی دی مشکلات کتاب فتن موجود سبحان اللہ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 لگاؤں پیچھے لگا لگاتار لگا ان آداب کا انتظار کرب سفر رب لوگ کر دیں قومی ہوتی جا پڑے گا رب آ شریف مالا تین کروڑ امریکی سور ماریاست بکھا چڈیا جہاں کنجرات نو بچا سکتا گورمنٹ کی بچا شکولی نو کی بچا کہا, دیار, نی, نی. جو, چلو سڈے کول ایک پانی ہے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 ہزور چو عرض کی کیا میں اہل بیت جوان کے نہیں میرے آقا امام دار پان مبارک نال فرمایا بلا انشاء اللہ ہوا انشاء اللہ ہو تبرک تبرو فرمایا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 आओ, क्यों पाए? लड़ते वंडन वंड पटेन पटे बीजे ना? जिंदे वे लड़ना इवे जिंदे को बंदे कमेटी पा ना?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 میں مدرسے گل کرنا ایک کے نہیں کیوں جی آپ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 ایک رب کوئی افسر نہ شراب تو کی اے, اے, اے, اے, اے ہو <تصفح> <دل LKraram. تصفح> <Sange> <profitable>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 نگ سارے پورے زلزلے دا انتظار کر دس جان دا انتظار کرسن کا انتظار کر انتظار بگڑ کا زلزلہ آ گئی زمین دس جان آ گئی اگلے لاپ ہالے پتا نہیں کڑے کہڑے آؤ گے منکا پہلا ڈگے